زکات اس کی کہا اس نے نہیں کہا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا لگے یہ کیا پہنائے اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دو کنگن آگ سے کنگنوں کو اور ڈال دیے ان دونوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہا اس عورت نے وہ دونوں اللہ کے رسول, رسول کے لیے اب یہ اس باب جو ہے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا سونے سے برات میں زکات ہے کہ نہیں ہے ان درا ہمارے مام ابو حلیفہ رحم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نزدیک جو زیور پہننے والے ہیں کنگن ہیں سیٹ وغیرہ ہیں ان سب میں زکوٰۃ ہے جو کہتے ہیں زکوۃ واجب نہیں ہے کے نزدیک جو سونا زیور ہے نا زیورات ہماری چوڑیاں وغیرہ ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے ہمارے نزدیک واجب ہے ہماری جو دلیل ہے وہ یہ اس بات کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اس کی بیٹی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس کی زکات دیتی ہو تو اللہ تعالیٰ کنگنوں کے بدلے آگ کے دو کنگن پہنائے اس نے وہ تارک نبی کریم صلی اللہ کو دے دیے ہماری یہ دلیل ہے اور اسی بات کی دوسری روایت بھی ہے وہ بھی یہی ہے ام ام ام ام ام ام اور ام سلمہ سے روایت ہے کہا انہوں نے کہا میں نے پہنا تھا اوزاح اوزاحن کہتے ہیں فازیب کو فازیب کو اوزاحن فازیب کو کہتے ہیں جو قوم میں پہنا جاتا ہے پس کہا میں نے یا رسول اللہ اكنز ہوا فقال ما بلغ انت ادا زكاته انت ادا زكاته فزكیا ليس بكنز کہ جس کی تو زکات ادا کر دے جس کی تو زکات ادا کر دے گی وہ پاک ہو جائے گا ٹھیکنز نہیں لے گا یعنی اس کا تجھے عذاب اس کے بارے عذاب نہیں ہوگا وہ پاک ہو جائے گا ٹھیک نبی صلی اللہ علیہ ہماری یہ دوسری دلیل یہ ہے اور اسی طرح یہ چوتھی تیسری دلیل اسی باپ کیشر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے انگوٹھیوں کے متعلق پوچھا تو پوچھا گیا زکات نہ کوئی تو لا انہوں نے کہا نہیں نبی ملن ٹھیک ہے اور وہ جو ان کی جمہور کی دلیل ہے جمہور کی دلیل ہے جاب رضی اللہ تعالیٰ سے مرف ان حتیث ہے ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے اس کی اصل کوئی نہیں ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں ایک ہے دوسری دلیل ان کی ایک اکلی دلیل ہے کہ دیکھیں کپڑے جو ہے پہننے کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان میں زکات نہیں ہے تو یہ زیورات یہ بھی تو پہننے کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں بھی زکوت نہیں آنی چاہیے ایک ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نس کے مقابلے پر قیاس قیاس لے کے ہیں نس کے مقابلے پر قیاس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہم نے جو آپ کو دلیلیں دی ہیں وہ احادیس ہیں اور آپ ہمیں قیاس پیش کر رہے ہیں تو کیاس, نس کے مقابلے میں کیاس نہیں چلے ان کی دو دلیلیں ان کی ایک دلیل آ گئی حدیث تعلیم کی حدیث ہے ثکات ٹھیک ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے ٹھیک ہے ہماری جو احادیث ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے ہماری یہ تینوں باب ہماری اس باب میں تینوں روایتیں ہماری دلیل بن رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات میں زکاة دینے میں فرمایا سے زکاة. زکاة سا ہی. سا ہی مویشیوں کے بارے میں زکات کے بارے میں جزاک اللہ